بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے الیف لام را کتاب احکمت آیاته ثم مفصلت من لدن حکیم خبیر الیف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدائے حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے اللہ تعدوم وہ یہ کہ اللہ کسی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوش خبری دینے والا ہوں وَأَنِ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرامند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے الدور بِذَاتِ سدو دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑھتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے وما من دابت اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے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 لَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَوِهِمْ مَا كَانُوا بِهِي يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہیں دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزا کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نہ امید اور نہ شکرا ہو جاتا ہے اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فقر کرنے والا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ اُولَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق بِهِ صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں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 علی علی علی لعنت اللہ علی اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ اشترا کرے ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں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 اور جو کچھ ہوئے افطرح کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا لا جرم انہم فی الاخرہ ہم بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں ان الذین آمنوا وعمروا الصالحات و اقبتوا الى ربهم اولائک اصحاب الجنت ہم فیها خالدون جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے آجزی کی یہی صاحب جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے مثل هل مثلا أفلا دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا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 تعبدوا اللہ تعلی کی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عزاب علیم کا خوف ہے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 اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں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 اور تم ہو کہ اس سے نہ خوش ہو رہے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ ربهم اراكم قوما اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مالو زر کا خواہاں نہیں ہوں میرا سلا تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں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 وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَكُونُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْرِي أَعْنُنُكُمْ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 ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يهويكم هو ربكم واليه ترجعون اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خاہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خاہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ام کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا ببال مجھ پر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 ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے رو برو بناؤ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیوں وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے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 کہ اگر تم ہم سے تمسخور کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخور کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخور کریں گے اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا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 بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے وہی اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے اس وقت نو نے اپنے بیٹے کو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 اور وہ ڈوب کر رہ گیا وکیلائی میں اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا تو پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھیری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت وَنَا دَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ غِلِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنْتَ أَحْكَمُ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 پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا من یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے وا ال اعاد اخاهم هودا اوليا قوم يعبدون الله ما لكم من اله غيره ان انتم الا مفترو اور ہم نے آج کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو قوم لا اجرا ان یا علی فطرني افلا میری قوم میں اس واض و نصیحت کا تم سے کچھ سلا نہیں مانگتا میرا سلا تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور دیکھو گناہ بن کر رو گردانی نہ کرو میں وہ بولے تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے مابودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں ان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 تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے محلت نہ دو انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابت اللہ ہوا آخذ ان ربی علی صراط مستقیم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 اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہ بان ہے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 فی تو اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو حود کی قوم آد پر پھٹکار ہے وَإِلَى ثَمُودَ قَوْمَهُمْ صَالِحًا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ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 يعبد وإننا إليه مريب انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منقطع ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں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 اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو سوالے نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھا لو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 اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوے پڑے رہ گئے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 اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اس حاق کے بعد یاقوب کی خوشخبری دی یا عجوز ذا ذا لشیء اس نے کہا ہے اے اے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑھیا ہوں اور میرے میاں بھی بوڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے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 جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قومی لوت کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے ان بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں چلنے کا اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هن أُطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ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 نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پنہ پکڑ سکتا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 وما هي من جن پر تمہارے پروردگار کے یہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں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 کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو قال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 اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں مل پم شوتی او محدن او قو مسالو اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا حود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو اور لود کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اور اپنے پروردگار سے بخش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو قال یا قوم ارہتی اعزو علیکم من اللہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ ان ربی بما تعملون محیط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 اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو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 سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر فٹکار تھی اور ہم نے موسا کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا روشید یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف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 بسرف مرفود اور اس جہان میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی جو انعام ان کو ملا ہے برا ہے من قرآن منها قائم یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نہس ہو گیا ہوں پسند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 فأم شقوا النار لهم فيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزق میں ڈال دیے جائیں گے اس میں ان کو چلانا اور دھارنا ہوگا جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پرور چاہے بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا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 وہ اس سے واقف ہے سو so, اے پیغمبر جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو اور حد سے تجاوز نہ کرنا وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے اول اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا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 یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کے چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں فإن لا يضيع أجر اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا مِنْ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں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 کہ بستیوں کو جب جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از ظلم تبہ کر دے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَنَّاسَ أُمَّتًا وَاحِدَتًا وَلَا يَزَانُونَ مُخْتَلِفِينَ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ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 وانتظروا منتظرون اور نتیجہ اعمال کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں ابو کبھی غفی نام